اور ہر راستہ پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈا اور اللہ کی راسیں انہین روکو جو اس پر آمان لائے اور اس میں کچھ جی چاہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا